اب کیا سمجھتے ہیں کہ آخر تصوف کیا ہے صوفی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے وہ نماز ہوجے کا پابند اب وہ لوگوں کے کام آنا غریبوں کے کام آنا خدمت کرنا ہوگی سوشل ویلفیئر کے کام ہونا تو اس میں بھی لوگوں کو کہتے ہیں یار بڑے صوفی سے فخر انسان ہیں مطلب ان کا گھرانہ ہی صوفی ہے اس طرح کا انداز بھی ہوتا ہے کل صوفی یہ صوف سے بنا صوف مانے اون عدم صفی اللہ علیہ وسلام نے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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صل وسلم وبارك عليك يا الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صل والسلام عليك يا نبي الله الحمد الحمدللہ ہم سلسلہ نتیجہ کیا نکلا میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وسلم کا فرمانے معظم ہے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 سوفیوں کے بلا شبہ سردار ہیں ایک بار خادم آپ کے حکموں پر گیا ایک دکان پر بزاز کے پاس کپڑے کی دکان پر بزاز بکتے سو اور بہترین اور عمدہ کپڑا طلب کیا سب سے مہنگے والا کہ ہمارے پیر صاحب نے شیخ عبد القادی نے منگوایا تو وہ کپڑے کا دکاندار دل میں سوچنے لگا کہ سفی صاحب ہیں فقیر ہیں اور یہ تو میں, ہیں اور دل میں خیال آتے ہی غیب سے کانٹا آیا اور اس تاجیر کے پاؤں میں چب گیا اب وہ تڑپنے لگا اور وہ جام بلب ہو گیا انہیں مرنے پڑ گیا پھر سے اس کو شدت کی تکلیف اس نے معافی مانگی تو پھر جا کر کانٹا نکلا اور اس کو سکون ہوا کہ اہل اللہ پر اولیا کے پر اعتراض یہ سزا کہ دل میں بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے تو پتا چلا کہ عمدہ لباس یہ تصوف کے خلاف نہیں ہے اچھا اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اہل بیت کی آنکھوں کے تارے ہیں تو انہوں نے ایک بار عمدہ لباس جیب تن کیا تھا بہترین لباس پہنا تھا تو کسی نرتیہ کے حضور آپ کیا پہنا ہوا ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ لیا اور اندر میں ڈالا کیا محسوس ہوتا ہے تو اندر خردرا پن محسوس ہے. حضور خوردرا بولا یہ کھردرا لباس ہے فرمایا کہ ہزار الحق یہ کھردرا لباس ہے اللہ کے لیے اور اوپر کا لباس جو عمدہ ہوتے ہیں ہزار الخلق یہ لوگوں کے لیے تو یہ بزرگوں کے انداز ہوتے ہیں تو اس لیے وہ عمدہ لباس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ کوئی صوفی ان کی نظر کرم کے بغیر صوفی بن ہی نہیں سکتا ناممکن نہ ہے تو پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ جب ملنے آتے تھے وفود اس وقت عمدہ لباس پہننا وغیرہ آپ سے بھی ثابت ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ کپڑوں کے تاجر تھے بارہ لے کہ سب کے خلاف نہیں ہے یعنی کسی کو سادہ پا کر ہم اس کی صوفیت پر مور لگا دیں نہ اس کا ہم کو اختیار اور کوئی اگر عمدہ لباس پہنتا ہے تو اس کے عمدہ لباس کو دیکھ کر ہم اس کو صوفیت سے خارج کر دیں ایسا کوئی ہم کو مطلب اختیار حاصل نہیں ہے جس کا ظاہر اچھا ہے نیک نمازی یہ ہے ظاہر اچھا اس کا ہمیں اس کے بارے میں حسن و رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ حدیث پاک میں نا حسن و من حسن عبادتیں کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے ہم کیوں نہ عبادت کا ثواب کمائیں اچھی عبادت کا سماپا ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی اگر کوئی پیڈ استعمال کرتا ہے اچھا موبائل استعمال کرتا ہے جو بھی ایک جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کو صوفی بولے گا کون عمدہ گاڑی ہے اگر اس کو کہلوانے کی ضرورت ہے سوفی پھر تو واقعی میں سوفی نہیں ہے سوفی کے لیے اخلاص بھی تو ضروری ہے نا مریدین چاہتے پیر صاحب کو ٹھیک ہے مریدین کا میٹر ہے نا مریدین پھر چاہتے ہیں پیر صاحب کی کرامت سناتے ہیں وہ کرامت ہو یا نہ ہو وہ سناتے رہتے ہوتے تو پیر صاحب پیر صاحب بازوں کا بڑا مزہ ہوتا ہے کہ پسند نہ آئے اپنے کو پیر صاحب کی ادا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی حکمت آپ نہیں سمجھ سکتے آتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے ترکیب پیر صاحب کو سوفی جس کو منوانا ہو نا وہ منوانے گا اچھا باپا اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ وہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ وہ پیر صاحب مطلب دکھانے کے لیے لوگوں کو میں حقیقی پیروں کی بات نہیں کر رہا ویسے ہی مطلب صوفی صاحب نام نے آیا تو وہ بغداد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے نا. تو خود تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے مری دین کو کہتے ہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھو ہم بیٹھے <coughs> بخشوانے کے لیے یا مریدین کا یا جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ یار صوفی صاحب ہے نا فیس صاحب ہے ناشوا ہم نمازیں ہم مطلب ناؤد ہم نمازیں کیوں پڑھیں یہ یہ ہے نا ہمیں بخشوا دیں گے تو اس طرح کی یہ حالت والی سوچ ہے یا کیا کم علمی ہے یا کیا نماز مکلف مرد و عورت پر نماز تو فرض آئے نہیں ہر ایک پر اپنا اپنا فرض ہے اگر اپنے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تب تو کافی ہو جائے گا اگر یہ اس لیے نماز نہیں پڑھتا جہالت کی وجہ سے کہ پیر صاحب بخشوا دیں گے اور فرضیت کا انکار نہیں کر رہا تو اس کی تفسیق تو ہوگی پھر بھی فاسق ہے گناگار ہے سخت گناگار ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن باپا اس میں سوچ وہ ہوتی ہے کہ جیسے پیر صاحب کھانا کھا رہے تو ہم تیر ساور دنیا بھی سارے مشاہ کے لیے نماز چھوڑ دیں گے ہم نماز چھوڑ دیں گے کیونکہ نماز پیر صاحب پڑھ رہے ہیں نا باقی سارے ہم ہم شارعیت شارعیت اگر یہ کوئی وہ جائل کوئی وہ جنگل کی بات کر رہے ہوں گے آپ آب, اب اب میڈیا فاسٹ ہے اب کافی یعنی کہ ماہر ہو گئے بلکہ خورد بن لگا کر پیر صاحب کو تانچتے ہوں گے لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث کئی پیر پیرخانے آباد ہیں جن کے آبا اجداد بے شک اولیا کے سے ہو لیکن اب نیچے جو ہے نا یہ خرابیاں ہر آستانے میں نہیں لیکن کئی آستانے ہیں جو بالکل برباد ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے دین کو نفع پہنچنے کے بدلے نقصان پہنچتا ہے اور لوگ مثال لے دیتے کہتے وہ یہ ہے پیر صاحب ہمارے پاس آؤ ہم سچے ان کو یوں کر کے گمراہ کر دیتے نتیجہ کیا نکلا کہ تصوف کیا ہے اور سوفی کون اگر مختصر اس کو نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرنے والا ہی صوفی ہے اس کے علاوہ صرف یعنی کہ رنگین کپڑے پہننے بال بڑا لینے اور حق ہو کے نعرے لگانے والا صوفی نہیں کہلائے گا جو دل دل دل کرتے رہتے ہے نا وہ لگے دمتے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم اس طرح کے بھی تو بیٹھے ہوتے مزارات پر اور عرصوں میں جمع ہوتے اور کش لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ سفی نہیں ہیں یہ بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں کہ بعض نادان لوگ ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں یہ ضرور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں خدا تک نہیں شیطان تک ایسوں سے دور رہنا چاہیے ان کی صحبت کیا ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنی چاہیے اس سے بھی اپنا کہیں اندر کا کوئی معرفت کا دیا نہ بجھ جائے ان میں کوئی دلچسپی نہ دی جائے مزارت پر حاضری ضرور دی جائے مزارت اوڈیا پر تو چپکے سے نگاہ نیچی رکھ کر حاضری دے اور جو کچھ پڑھنا پڑھانا اس سال سال کر رہا ہے کر کے پلٹ آئے ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہ رکے بہت برے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا وہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ کوئی صاحب نظر مل جائے وہ کچھ وقت اس بزرگ کے پاس گزارتے ہیں پھر واپس اچھا یار مزہ نہیں کے پاس جاتے تو ایسوں کو آپ کیا میسج دیں گے مطلب کیا ایسے کرتے رہنا جی زندگی ایسے ہی گزارتے رہے آپ وہ آب اصل اپنا منہ کڑوا ہے مٹھاس کی سمجھ نہیں پڑتی تو اس کے مٹھاس کی مخالفت کرنا ذرا نادانی ہے یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کا مری ہونا چاہتا ہوں میں تو فلا کے اس میں یا کسی اور پیر صاحب کا مرید تھا لیکن میں اتنا عرصہ رہا میرا کام نہیں ہوا تو میں نے کہا کہ یار کام تو میں بھی آپ کا نہیں کروں گا بولتا نہیں آپ مرید کر لیں دلتا دلتا میں کام آپ کا نہیں کروں گا اب بول اس نے کہا اس کی عقیدت پس ہو گئی بہت تو وہاں سے ٹوٹ گئی اس کی پھر میں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنے کام کے لیے ہاں تو کیا خدا بھی بدل دیں گے کیا ماض اللہ کہ خدا نے میرا کام نہیں کیا دوسرا خدا ڈھونڈوں تو بھائی وہ پیر جو بھی ہے اگر کام کرے گا بھی تو اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتا اللہ چاہے گا تو ہی پیر وسیلہ بنے گا اور تمہارا کام ہوگا. تو یہ اس طرح کے نادان لوگ بھی پائے جاتے جو پیر بدلتے رہتے یعنی کہ اس عورت کی مسل ہے جو شوہر بدلتی رہے کہ مطلب وہ یکدر گیر و محکم گیر ہاں اگر پیر خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہے اور کوئی شرط اس میں کم ہے تب تو اس کی بیت ہی جائز نہیں ہے وہ نہیں کہ اپنا کام نہیں ہوتا اپنے کو مطلب یعنی کہ بینک بیلنس بڑھانا ہے وہ کام ہوتا جا رہا ہے تو اب اس کے لیے کرنا ہے تو پیر ان کاموں کے لیے نہیں ہے پیر تو ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے بانڈ کھل جائے پلاٹ کا سودا ہو جائے یعنی کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں سے تو کامل پیر کے مرید باز پسلے ان کے کام نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی نے ان کو کچھ نہ کچھ بول دیا ہے. تیرا حصہ ادھر ہے تو اچھے مطلب جس کو ہم, کہ ہم لوگ ولی مانتے ہوں. اے سونے توڑی ہیں ہونے. اس میں ایک کو میں جانتا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ لگا وہ تھا. اس کو نے بول دیا کہ بھائی تیرے لیے حصہ تو اس پیر صاحب کے پاس ہے اور بے حقوف نے بیعت توڑی ہے ایک کہ ولی ایک کامل کی دو مطلب ایسا ہے پیر اس لیے تھوڑی تمہاری بلڈنگ منجار تمہارے پلازے کھڑے ہو جائیں یہ تو آزمائش ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ اس طرح فرماتے تھے کہ اللہ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تجھے خوب تندرستی دے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نقل کر کے صحابی کا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے کہ یہ اس لیے کہ دولت ملے یہ دولت اس کو ملے گی تو یہ غفلت میں مبتلا ہوگا اور برائیوں میں پڑے گا اس طرح صحت ملے گی تو یہ مغرور ہو جائے گا اور یوں برائیوں میں پڑے گا تو یہ حقیقت میں دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ معاشرہ ایسا غریب و عجیب ہے عجیب و غریب کیا کہوں اس کو غریب و عجیب ہے میں نے یہ جو سنائی نہ آپ کو یہ بات پہلے کب میں کئی بار یہ سنا ہے میں نے بیان میں یہ بات تو کسی نے وہ ہستے ہستے کہا کہ وہ اس صحابی والی دعا میرے کو دے دو نا آپ نہیں مانے گی حقیقت بتا رہا ہوں کہ میرے کو یار پیسہ چاہیے پیسہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی مسلحت پر نظر رکھی جائے کہ پیر ہمارا کام نہیں کرتا اس لیے پیر سے بس جن ہو گئے تو بس وہی اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا ہے دعا مانگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو اگر معذ اللہ کو بدن ہوتا تو, تو کافر ہو جائے گا اسلام میں خالی ہو جائے گا تو پتا چلا کیا کوئی مسئلے آتے جس کی وجہ سے ہمارا کام نہیں ہو رہا مرحبت. وہ تو قرآن آئے تھے اس مرتب واسا تک روش او وقم واس تب شعی او شرالم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 تو یہ کہ اچھے برے کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے تو اس لیے کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر بدزر ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی ہمارے حق میں بہتر ہو بابا اس دور میں اگر کسی کو صوفی ڈھونڈنا ہو مطلب اب ویسے کبھی گئے نہیں تھے آج مدری چینل کا سلسلہ دیکھا اب اس کا دل ہوا یار یہ صوفی تو اچھے لوگ ہوتے چلو یار میں ڈھونڈتا ہوں باہر نکلتا ہوں گلی میں کہیں گھر کے کونے پہ کہیں سوفی مل جائے گا ہم کیا کہیں کہاں جائے سوفی ڈون ملبی چینل پہ دیکھتے ہو رہا ہے وہ سوفیا گرام میٹھے ہوئے اتنے سارے حسن زن کا جام پی کر اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو حسن زن کی آنکھوں سے نہیں واقعہ یہ نہیں کہ سوفیا کی رام اب یہ ضرور تو نہیں کر اس کی شوہرت بھی ہو جس کے شوہرت ہو وہی سوفی یہ تو بالکل غلط تصور ہے بعض ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں ایک بار پیر شریف کی جب منازات ہوتی تھی ہمارے پیر شریف کے روزے کی وہ اثر کے بعد مناجات کے لیے میں بھی آ رہا تھا دعا پڑی جا تھی اردو میں اپنے ایک چھوٹا لڑکا دیکھا میرے گمان میں کوئی دس بارہ سال گا ہوا اپنے یہی سفید کپڑے امام اچھا کپڑے بھی بالکل یہ یعنی لیکن وہ سادہ ترین کپڑے اس کے اور وہ بالکل ہی دعا میں جھکا پڑا وہ الگ تھا سب سے اس کو پرواہی دکھ دی اللہ کسی ستون کے ساتھ کیسا لگ رہا تھا اپنے آپ کو چھپایا وہ اونا پڑا ہوا کو دعا ہے میں بڑا متاثر ہوں اس میں ابھی تک میں ان کو شکل بھی نہیں نظر آئی اس کی آگے بڑھ گیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اگر نیک بندہ ہو اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کر دے تو بعض اوقات یہ ہوتے ہیں ابھی اس کو کون مطلب عزت دے گا کون اس کی دستموسی کرے گا ہے کون اس کو مان دے گا کچھ بھی نہیں تو یہ فائدے میں کہ ان کو ریا کے خطرے ابے جہاز کے خطرے بھی کم ہم لوگوں کو یہ خطرات زیادہ ہے لوگ مان دیتے عزت کرتے ہاتھ چونتے وغیرہ تو اس میں آدمی پھر پھول لے گا خطرہ بہت کچھ خطرات ہوتے ہیں اس میں حضرت بہت بڑے ہیں مفتی اور عالم صوفی بھی تھے حضرت کی جس پر نظر پڑ جائے اس کو صوفی بنا اعلی حضرت کو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا جانے الادت کیا ہے شاہ ہمارے الحمدللہ للہ وہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے ملفوظات میں اس طرح کہ بخار کی شکایت ہے نزلے کی شکایت ہے تو اللہ نے اس کی مذمت فرمائی کہ نزلہ بخار دیا کس نے اللہ نے تو اب تم کہتے ہو نزلہ بخار کی شکایت ہے یہ کس کی شکایت کر رہے ہو اللہ کی رضمت بولا ہے ہے تصو کے مدنی پھول جی بنیادی طور پر مفتی ہمارے یارکا نہیں بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے بابا ایک مقام پر بڑی پیاری بات لکھی ہے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی کسی کو جیسے فالودہ پیتا دیکھے اس طرح کا خلاصہ ہے یا اس طرح کی کوئی نعمت جیسے کھاتے پیتا دیکھے تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو مفتی صاحب لکھتے ہیں رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے خود کے صدقے میں ہیں کچھ سوالات یہاں سے بھی اگر آپ کو کرنا چاہیں یا اس موضوع کے حوالے سے سوال یہ تھا کہ کیا کوئی عورت بھی صوفی ہو سکتی ہے اور بعض کوئی عورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے گھروں میں جانا نہ ہوتا ہے اس کا تو کسی کے گھر سے کوئی چیز وغیرہ اٹھا کے بیچ کے تو اس کی چیزیں وغیرہ خرید کر تقسیم کر دیتے دوسرے لوگوں میں تو خود کھاتی نہیں ہے تو لوگ اس کو بھی صوفی بولتے ہیں تو ایسی عورت کو بھی صوفی بولا جا سکتے ہیں چوری کر کے بیچ کر دوسروں کی خدمت کرے دوسروں کا جیب کاٹ کر غریب کی مدد کرے صوفیت تو نہیں ہے یہ تو اس کو فجور ہے گناہ ہے اور توبہ بھی فرض ہے اس پر اور جس کا اس طرح چورایا اس کو لوٹانا بھی فرض ہے یا وہ معاف کر دے یا نہ رہا تو اس کی وسا کو دے عورت صوفی بن جائے. عورت نبی نہیں ہو سکتی ولایت و صوفیت. تو صوفیت اس کو مل سکتی ہے بھی ہوتی ہے مگر صوفیہ کی عورتوں میں اصطلاح کبھی پڑھی سنی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کی مکمل پابندی کرے تو وہ بھی جو بھی صوفیت کا درجہ ہے وہ ضرور پائے گی دلچسمت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو طالب علم دو چادریں پہن لے آپ نے ایک پہنی ہے قدموں میں چادر ہو تو اس کو پہننا کہتے ہیں؟ جب بڑی اس وقت اور وہ لٹ ہیں اگر کوئی بند کر دے طالبی لیے نہیں اسراب سے بچانے کے لیے جی جی اچھا تو اس کو صوفی صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں مثل آپ دوسری چادر رکھ لیتے ہیں میں کرائن سے لگا مجھے کہ ان کو کہتے ہو آپ بنا دے مفاد آئی دیوان دیوان چادر ڈال تو لو تو چادر آآ آآ یہ آآ بلکل نے پروپ نہیں کرنا چاہتے لگے میں ہی ہوں اس طرح اگر کوئی طالب علم کا کو یا کوئی بھی کسی کو صوفی کہتا ہے تو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو تنزیہ ہی کہا جا رہا ہو اس کا یہ عمل ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو صوفی یاد دلاتا ہو کہ یار اس کی جو انداز ہے یا اس کی جو صاف ہیں یہ صوفیانہ ہیں تو اگر کوئی کہتے کہ صوفی صاحب ماشاءدہ صوفی صاحب یار یہ صوفی صاحب ہے چادرے بھی دو پہنتے ہیں لائٹ بھی بند کر دیتے راب صوفی راب صاحب صوفی صاحب ہو کر کاپیاں پیتے ہو ہاں بریانی کھاتے ہو یوں بھی تو بولتے ہوں گے تو اگر سوفی کسی کی چیڑ بنا دی جائے تو یہ بھی ناجائز یہ تو غصہ کرتا ہے برا لگتا ہے اس کو کہ وہ تنزن کہتے ہیں نا پھر میں یہ اردو کرنا چاہ رہا ہوں بابا ضروری نہیں ہے کہ صوفی کہنا اگلے کو تنز کی صورت میں ہی کہا جائے نہیں اگر آپ کو صوفی کہتے تو مبارک آپ کو محاورہ ہے نا کہ زبان خلق نکار ہے خدا جی لوگ جس کو ولی وہ اس طرح کے بھی ہے نا مطلب کہ جس کے بارے میں لوگ ولی یہاں جو سے آس سوالات ہوئے نا بابا یہ بڑے تھا مثال کے تو اگر کوئی مہنگی گاڑی سے خود ہی اترتا ڈرائیو کر کے اس کے پاس اپنی کار ہے اچھی کار اور خود کار چلا کر آیا اور اترا اور جب وہ اتریں گے بالکل بادشاہا بالکل بادشاہ اور سنتوں کے بالکل پیک کر سانچے میں ڈھلے ہوئے شخصیت اور اترے تو اب کوئی بولے دیکھو سفی صاحب آنے والے اتنی مہنگی گاڑی میں وہ صوفی صاحب آتے ہیں یار نہیں نہیں صاحب مہنگی گاڑی کیسے چلائیں گے حالانکہ آلہ سواری اچھی سواری یہ اللہ تعالی کی عطا کرتا سعادتوں میں سے کروڑ روپے کا ہائی جہاز میں بیٹھے تو نہیں بولیں گے کہ میں بیٹھا ہے کار میں بیٹھا تو پسا اچھا اب یہ باکار ہو یا بیکار بےکار ہوگا تو بوجھ بنتے ہیں دو روٹیاں توڑتے اب جائے تو جائے کہاں لیکن سستور کے بارے میں اگر آپ کچھ مدنی پھول اتہ فرمائے کہ جیسے کہ اگر کوئی ایسی میں نظر آیا بعد کا عمدہ کپڑے پہن کے نظر آیا کوئی اچھا جبا پہنتے ہوئے وہ خوبصورت سا لباس پہنتے ہوئے نظر آئے یا کوئی مطلب ایسا عمدہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آ گئے ہمیشہ چلے روٹی کھاتے تھے اگر آج کوئی چاول کھا لیا کے ساتھ ساتھ کوئی مرگی کا سالن کھا لیا اس طرح کی کوئی چیزیں تو کیا یہ جو چیزیں یہ عوامی جو ایک نظریہ ہے اولیاء کرام کے معاملے میں یا صوفیاء کرام کے معاملے میں جو نظریات بنے ہوئے ہیں اگر ایسا کچھ کر لے یا تھوڑی خوش طبعی کر لی مسکرا کر بات کر لی تو اب کیا ایسے, ایسے میں کہیں گے کہ یار یہ شخص جو ہے نا مطلب یار یہ کیسا صوفی ہے یار یہ کیسا ولی ہے یہ تو یار یوں ہے تو یوں ہے یہ سب ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ وہ اتنی مہنگی گھڑی پہنتے ہر سال حج پہ پہنچتے ہیں ویسے خود کچھ بھی کرے لیکن اتنی مہنگی گھڑی تو ایک سمجھے کہ جو مذہبی اور صوفیہ کرام یا اس طرح کے طبقے کے بارے میں جو منفی سوچ دیتے ہیں نا وہ ان تمام تر چیزوں کے بارے میں تنقیدی پہلو پیدا کرتے گئے یار دیکھو یہ بھی اب مثال تو واقعی اگر کسی اللہ کے نیک بندے نے کوئی مہنگی گھڑی پہنی ہے اب وہ اگر خود بھی خریدی ہے تو بھی اللہ نے اس کو اگر اس دیے خریدی ہے تو کیا لیکن کوئی تحفہ بھی تو دے سکتا ہے اور مطلب کوئی مندہ لباس تحفے میں دے سکتا ہے بہت ساری چیزیں تحفے مل سکتی ہیں تو یہ ان چیزوں میں جو لوگ تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں میں صرف ان کے نظریے کی تردید کے لیے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں نہ کہ میری مراد یہ ہے کہ ظہد تقوا پرہیزگاری اور سادگی سے آدمی اپنا دامن بچائے جا جو ایک نیک طبیعت نیک سیرت شخص ہو اس کو اپنی طبیعت میں کناہٹ اور زہد و تقوا اختیار کرنا چاہیے اور سرکار کی سنت کے سانچے میں ڈھلنا چاہیے اس سے بہتر کوئی تقوی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق ہے حضرت سیدنا عبد من عوف رضی اللہ تعالیٰ نو اشارہ مبشرہ میں سے تھے قطعی جنتی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان کا مال قطعی حلال, صوفی صدی حلال تو اگر کوئی حلال مال کے ذریعے مالدار ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تصوف کے خلاف تو نہ ہوا اچھا اب اگر صحابی بھی صوفی نہیں ہے تو صوفی ہے کون ابو الحبص روایت کرتے ہیں اپنے والد سے والد صاحب فرماتے ان کے میں رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مجھ پر معمولی کپڑے تھے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال ہے میں نے کہا فرمایا کون سا مال ہے میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کے مال سے دیا ہے اونٹ گائے اور بکری اور گھوڑے اور غلام فرمایا تو جب تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت اس کی بخشش کا اثر تجھ پر دیکھا جائے اب اس کے تحت بیان کیا جا رہا ہے میرے آج شریف میں یعنی قیمتی اور صاف کپڑے پہنو تاکہ لوگ سمجھے کہ تم پر اللہ کا فضل ہے یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے مطلب وہی ہے کہ شکر کے لیے اچھا لباس پہنے فخر کے لیے نہ پہنے کبھی اچھا لباس پہنے شکر کے لیے کبھی معمولی پہنے ان کے طور پر عرضی کے لیے اپنے کو اچھے کھانے اچھے لباس کا عادی نہ بنائے کہ کبھی معمولی کھا پی نہ سکے بہار شریعت جلد تیسری حصہ سولہ پیج نمبر چار سو نو اتنا لباس جس سے سترہ عورت ہو جائے یعنی جو بھی پردے کی جگہ ہے وہ چھپ جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہو اور یہ کہ جب اللہ اجب جلد دیا ہے تو اس کی نعمت کا اظہار کیا جائے یہ مستحب ہے خاص موقع پر مثلا جمعہ یا عید کے دن عمدہ کپڑے پہننا مباح ہے اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اطراع لگے اور غریبوں کو جن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے باپا جس کو صوفی کہا جاتا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے وہ کرے دعا کرو آپ کے لاجا میں واقعی سوفی بن جاؤں نہیں باپا کچھ جو ہے نا ہوتے صبر کر جاتے ہیں ٹھیک ہے سوفی کہہ رہا تو دل میں دعا کر لیتے کہا سے ہم صوفی بن جائیں لیکن کچھ جو ہے نا جو چیزتے ہیں اس بات سے وہ پھر وہامن کہہ دیتے ہیں تم کوفی ہو جو ہمیں صوفی کہہ رہا کوفی ایک تو کوفے کا رہنے والا امام اعظم ابو حنیفہ کوفے کی طرح منصوب ہے اب اگر ان مانوں میں کہہ رہا ہے کوفی لا یوفی تو ظاہر ہے دل آزار بات ہے کہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں یہ توبہ دل آزاری ہے گناگر اس کا یہ ریپلائی دینا جس کو لوگوں نے سوفی کہا اگر وہ چڑھ کہتا ہے کہ میں سوفی تو تو کوفی تو یہ ریپلائی دینا خود اس کو سوفیزم سے باہر نہیں نکالنا تو اگر کسی کو نکل گیا ہے کوفی تو پھر اس سے کوئی ناراض ہوتا ہو نہ صوفی نہ نا واقعی ناراض ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے کچھ جو ہے وہ سوالات عوامی تاثرات اور عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں اس سے متعلق ہمارے اسلامیہ نے کچھ وضاحتیں بیان کی اور امیر السنت لام البرکاتم العالیہ نے اس کا نتیجہ نکالا کہ صوفی بلاخر کون ہے تو پہچان ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اور غلط کی پہچان سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ سجل آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے ان اللہ اس چینل دیکھتے رہیے صلی حبیب صلی اللہ تلحمد صلی اللہ تعالی, اللہ تعالی, محمد اللہ تعالی وآلہ وسلم